عظم اللہ السّلام اللہ صحم اللہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ موجود <صلاح> تمام برادران اور باقی تمام عرصہ بخوارہ گرامی برادران سب کو شامی سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر 680. سو ابلیگ تین سو بائیس ہے اور اس میں ہمارے سلسلے بس اوراد فتیم ہیں اسماع الحسنیہ کی بات باسمی سے مقندس نمبر بیس یافتہ ہو یا کے بارے میں ہے ہمارے سلسلے بات اب یہ سابقہ درسوں میں یا کے لغوی معنی اور توضیح آپ لوگوں کو بیان ہو چکا تھا پھر ابھی اس میں تیسرا عنوان جو کہ بنداخی نے تین عنوان کے ارد گرد اپنے فوضاء اس اسماعظم کی بحث ہو خلاصہ کر رہا ہے کہ اس کی لوگی معنیٰ اور تشریح علماء اس کی مختلف تشرت کی دوسرا کوئی بھی سو مقدس ہو اس کا قرآن سے قرآن میں جی اس مقدس قرآن باغ میں کتنی تعداد میں ہے ہے نہیں ہے کس صورت میں ہے فیل کس صورت میں ہے اسم کس صورت میں ہے یا یہی اس مقندس بے نہیں موجود ہے اس عنوان سے تو آیات جو ہے کبھی شنا آیات ذکر کرتے آیا ہوں اور آخری جو ہے خصوصیات آسما کی فیض برکات کے کبھی ہمارا دوسرا عنوان ہے الفتح جل الجلال قرآن و سنت میں سن مقندس قرآن سنت میں اس کی ہاں جی کیا کیا بیانات آیا ہے توجہات آیا اس حوالے سے پہلا نوطۂ کے سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ اسم مبارک ایک مرتبہ آیا ہے اسی شکل میں یا فتح ہو یعنی اس میں مقدس الفتح قرآن پاک میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے اسم کی صورت میں پھیل کی صورت میں بہت ہے اسم کے سر میں صرف ایک مرتبہ آیا یہ اس مقدس ہوئے سورہ سبا کے عائد نمبر چھبیس سورہ سبا عید نمبر چھبیس وایت یہ ہیں اللہ فرمارے بیرنوی سے مخاطب کر کے کل یجماؤ بے نبنا سما یفتہ بے نالحق وحول فتح العلیم سرائے سبائے نمبر چھبیس ہاں جی کل کہہ دیجیے یجماؤ بے رب ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا یجماؤ جمع کرے گا بیننا نا ہمیں ربن ہمارے رب ہمارے رب ہم سب کو جمع کرے گا یہ جمع کرنا کافی کل قیامت کے دن اور قیامت کے دن میدان حشر میں تمام خلق اولین و آخرین کو جمع کرے گا اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تو میرا ابھی جمع کرے گا ہم سب کو ہمارے رب شم یہ ہفتہ ہو بین بالحق پھر ہمارے درمیان جو حق پر مبنی فیصلہ فرمائے گا اللہ تعالی یہ ہفتہ ہو فیصلہ فرمائے گا ہمارے درمیان بالحق حق کے ساتھ حق پر مبنی فیصلہ فرمائے گا وہ الفح العلیم اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا دانہ ہے علیم جاننے والا سب سے زیادہ جاننے والا فتح بڑا فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے تو یہ اس مقدس جو ہے قرآن پاک میں اسی صورت میں ایک دفعہ اس آیت میں الفتح فیصلہ اور حکم کے معنی میں ظہور رکھتا ہے اس کا ہاں سر جی سر جو چھتی نکاح سے دیکھیں تو یہی معنی سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ ہفتہ ہو بینا ہے معلومات کو ہم جمع کرنا پھر بھی تو فیصلہ کرنے کے موقعوں میں تو اسی مناسبت سے وہ الفتحم اور وہ ہاں بہترین فیصلہ فرمانے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے تو شاید میں الفتہ فیصلہ اور حکم کے معنی میں ظہور رکھتا ہے لیکن چونکہ اس مقام میں الفتح اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے ہاں جی لیکن اس مقام پر جو ہے شاید میں الفتح اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے اللہ کے اسماع حرسنہ کے طور پر اس یہاں پر ذکر ہوا ہے لہذا صرف فیصلہ کرنے والا مراد نہیں ہے بلکہ فیصلہ کرنے والا اور ہر طرح کی ظاہری و معنوی فتح و کشادگی کرنے والا اور ہر نو پیچیدگی دور کرنے والا اور اپنے بندوں پر ہر طرح کے رحمت و رزق کے رزق علوم ہدایت فضل و احسان کے دروازے کھولنے والا اور انعامات عطا فرمانے والا کے مفاہم پر بھی دلالت کرتی ہے ہاں اسم کے معنی میں ہے اور الحت ظہور تو سرزری نگاہ سے تو فیصلہ کرنے والے میں ورنہ یہاں پر چونکہ عصم ہے تو اس کے تمام معنی کو شامل ہے اس پہلے لوید نے باز کیا ہے اور دشمنوں پر فتح و غلبہ دینے والا ہاں جہ اور تمام مفاہم جو اللہ کے شان کے لائق ہیں سب پر دلالت کرتی ہیں یہاں پر یہ سمقدس یہ توجی جو ہے بنداخی کے ذہن میں ہو ہے تو یہاں ان تمام معنی پہ درد کرتا ہے تو اس لحاظ سے الفتح کے مخہوم کے اندر نہایت ہی جامع مقاہم اس کے اندر موجود ہے اس مقدس میں تو یہ سمجھیں گے الفتح کے مادے سے آصما الحسنہ کے طور پر تو صرف اسی آیت میں آئی ہے ہاں جی الفاظ کے مادے سے جو ہے اسماء الحوسنہ کے طور پر صرف اسی ایک آدمی آئے ہیں یعنی سورہ صبا عائد نمبر چھبیس لیکن معنی اسمی میں ہیں جیسے مفتاح اسم میں آلہ کے طور پر اور فاتح اسم میں کی صورت میں چند مقامات پر آئے ہیں لیکن زیادہ زیادہ تر جو ہیں فیل اس صورت میں آئی ہے اس مقدس فیل اس صورت میں آیا ہے ان میں سے ہاں جی مفتاح اس کی جمع مفاطی ہے مفاطی اس میں اللہ کے طور پر یہ مفتاح کی جمع ہے مفاطی جو ہے مفتاح کی جمع ہے و مفاۃ حل غیبی لاء اللّہ سرام عید نمبر ایک کمساٹ انسٹھ ففٹی نائن جماتے و این دہ و مفا آتے اللہ اور اللہ ہی کے پاس غیب کی تمام چابیاں ہیں اور ان اور ان غیب کی چابیوں کو اللہ ہی کے سوا جو کوئی نہیں جانتا اس کائنات کے تمام اسرار و رموز ہاں اس کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں خود نے ان اسرار و رموز کو بھی خلق کیا ہے ہاں ان کے چابیاں بھی خود کے پاس ہیں اور اس سے بہتر اس کائنات کی غیب کی چیزوں کو جاننے والا کوئی نہیں کیونکہ اس کے لیے تو غیب و شہادت معنی مفہومن ہے وہ ہمارے لیے ہے اس کے لیے ہر چیز جو ہے شہادت ہے لیکن ہمارے لیے کچھ غیب ہے کچھ شہادت غیب کا مطلب وہ چیزیں جو انسانی حواس سے درک نہیں کر سکتے ہیں اس کو جدید اصلاح میں ماور طبیعت بھی کہا جاتا ہے ہوا سے خمسہ یعنی ان انسان اس چیز کو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا کان سے سن نہیں سکتا آن ناک سے سونگ نہیں سکتا زبان سے چکھ نہیں سکتا ہاتھ سے چھو نہیں سکتا ہر وہ چیز جس میں ان پانچ خواص کے ذریعے سے جس چیز کو بھی درخت نہ کر سکے ان سب کو غیب کہا جاتا ہے اور جو بھی چیز ان پانچ میں کسی ایک کے ذریعے سے بھی درخت کر سکے محسوس کر سکے تو ان کو شہادت کہا جاتا ہے تو اب یہ اللہ تعالیٰ غیب اور شہادت دونوں کا جانے والا لیکن یہ بھی واضح ہے کہ غیب اور شہادت کا مفہوم ہمارے لیے ہے کیونکہ ہم کچھ چیزوں کو درخت کر سکتے ہیں اس کائنات میں سے کچھ چیزوں کو ان حواس کے ذریعے سے نہیں کر سکتے اس لیے ہمارے لیے کچھ چیزیں غیب ہے ماورات طبیعت ہے کچھ چیزیں شہادت ہے ہاں جی اس کو عالم ناصر بھی عالمِ مادہ عالم ملوک بھی کہا جاتا ہے اس کی چیزوں کو ہم درخت سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے پوری کائنات جو ہے کھلی کتاب ہے اس کے لیے تو کوئی غیب و شادت نہیں ہماری نسبت سے فرمایا غیب و شادت یعنی جو جزیں ہم جانتے ہیں اور جزیں ہم نہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جاننے والا ہے اس کے نظر میں کوئی چیز جو ہے مشہور نہیں ہے اسرار غیب کی چابیاں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے تمام خیرات و برکات مسرات ارزا کی چابیاں سبھی اللہ ہی کے پاس ہے اور چونکہ ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے لہٰذا ان کی چابیاں بھی اللہ ہی کے پاس ہے مالک خود ہے تو کر بات چابیاں ہمارے گھروں کے چابی مالک کے پاس رہیں گے نا تو اسی طرح جو ہے اللہ کائنات کے جو ہے مالک اللہ ہیں تو اس کی چابیاں بھی اللہ خود کے پاس ہیں غیب غیر و مطلع مدلقن یعنی حفبات و مدلقن جو ہے غیر ذات و منلغن اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے غیر بزاد غیب کو جانے والا غیر ذات جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے صرف وہ وہیب کی چیزوں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے لطف خاص سے لیکن اپنے لطف خاص سے اپنے محلوب میں سے جسے چاہیں اور جتنی مقدار میں چاہیں غیب پر آگاہی دیتا ہے ہاں جی غیب پر آگاہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن وہ اللہ کے دل سے ہے اللہ کے آگاہ کرنے سے ہوتی ہے ورنہ بذات کائنات کی ہر چیز پر جو ہے غیب بذات غیب کا تعلق غیب سے غیب کے علم کا تعلق اللہ تعالیٰ ہی سے ہیں لیکن وہ اپنے مغرب بندوں کو فرشتوں کو انبیاء الہی کو ہاں جی اولیاء اکرام کو حسن عائم اہل علیہ السلام کو اور شہدا کو جو ہے اللہ کے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ غریب سے آگاہ کرتے ہیں جتنا اللہ اس کو دینا آگاہ کرنا مسئلہ سمجھتے ہیں اتنا ہی ان کو آگاہ کرتے ہیں جو اپنی ولایت اور اللہ سے قرب کے مقام کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو غریب سے آگاہی ہی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے لطف خاص اپنے معلوم میں سے جس چاہیں اور جتنی مقدار میں چاہیں غیب پر آگاہی دیتا ہے چنانچہ فرشتگان الہی انبیاء و رسول علیہ السلام اعمال الود علیہ السّلام اولیائی کے رام پر اللہ ان کے مقام قرق و ولایت کے لحاظ سے جس قدر مصلاحت دیکھیں غیب پر مطلع کر دیتا ہے ہمیں لہٰذا ما سے والا سے اللہ تعالیٰ ہی کے علاوہ ہاں جی لہٰذا جیب ماش اللہ, اللہ تعالی ہی کے عطا کردہ معاشی کے بعد جو کچھ غیب ہے وہ لہٰذا معاش والا اللہ تعالی ہی کے عطا کردہ عطا و سے ہی غیب پر آگاہی پا سکتی ہے اللہ کا جو غیر خواف رشوں امبیاہ جو بھی ہیں وہ اللہ ہی کے عطا سے اس کے علن سے غیب پر آگاہی پا سکتی ہے ورنہ بزاد غیب دان صرف اللہ ہی ہے اور غیب مطلع کا وہی مالک ہے ہاں جی وہی مالک ہے یہ نہایت ہی جو ہے اہم نکتہ ہے غیب کے بارے میں خوش کہتے ہیں غیب اللہ کے سبق کوئی نہیں جانتا ہے کہتے ہیں اللہ غیب جانتا ہے تو اس دو نقطے کے توضیع یہ بی جو ہے اور غیب مطلق جو اللہ کے سبق کوئی نہیں جانتا ہے بی غیب بھی اللہ تعالی ہی جانتا ہے غیب مطلق کا مالک بھی اللہ تعالی ہی کے ذات ہے اماں اللہ کے دن سے اس کے اس کے عطا سے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ تعالیٰ کے جیسے جیسے پھر شان ہی ہیں انبیاء ہیں رسول ہیں ہاں اعمہ البیت ہیں اولیاء کرام ہیں اللہ کی دیگر مقرب بندے اس کے اپنے اپنے مقام ولایت اور خرق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے ہیں جو مسئلہ سمجھے ان کے شان کے لائق سمجھے تو اس میں کوئی حرش نہیں ہے تو غیر غیر جان اللہ کا غیر جو غیب جانتے ہیں اللہ کے دن اور عطا سے جانتے وہ نہ دے دیں وہ اچانک نے کچھ نہیں جانے گا جو شہادت ہے صرف وہی جانے گا لیکن اللہ کی عطا سے بہت کچھ جان سکتا ہے یہ <مؤٹس> جو ہے اللہ سے مقدس جو ہے پرانے باغ میں اسم کی صورت میں ایک مفاد تھی کہ آیا ہے چابیاں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی تمام چاویاں ہیں دوسرا کے اس مقدس یہاں ذکر ہو گیا جو اس میں عظم کے طور پر ہی ذکر ہوا۔ اس کے علاوہ جو فیل کی صورت میں محترم جگہوں پر ذکر ہوا ہے وہ انشاءاللہ آنے والے درسوں میں اس کی توجہ دے دوں